بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ هل اتع علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سمیعا بصيرا یقیناً انسان پر زمانے کا وہ وقت بھی گزر چکا ہے جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ و شکر گزار بنے خوانہ شکرہ سامعین ابھی نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سورہ دہر یا صورت الانسان کا تعارف صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں رسول اللہ سور الفلا میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ حل اط علی انسان پڑھا کرتے تھے انسان کی پیدائش سے پہلے کی حالت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی حقارت اور اپنے وقف کی وجہ سے ایسی چیز نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے اسے مرد اور عورت کے ملے جلے پانی نے منی سے پیدا کیا اور عجب عجب پلٹیوں کے بعد یہ موجودہ شکل و صورت اور حیت پر آیا اسے ہم آزما رہے ہیں جیسے اور جگہ فرمایا لیبلو و کم ایو کو تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے انسانوں اچھے عمل کرنے والا کون ہے بس اللہ نے تمہیں کان اور آنکھیں عطا فرمائی تاکہ اطاعت اور معصیت میں تمیز کر سکو ہم نے اسے راہ دکھا دی خوب واضح اور صاف کر کے اپنا سیدھا راستہ اس پر کھول دیا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ اب سمود و فحدئی فصح الام الدا یعنی قوم سمود کو ہم نے ہدایت کی لیکن انہوں نے اندھاپے کو ہدایت پر ترجیح دی اور جگہ اللہ نے فرمایا وہ حدئی نہ یعنی ہم نے انسان کو دونوں راہیں دکھا دی یعنی بھلائی برائی کی اس آیت کی تفسیر میں مجاہد ابو صحاق اور سدی رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ اسے ہم نے راہ دکھائی یعنی ماں کے پیٹ سے آنے کی لیکن یہ قول غریب ہے اور صحیح قول پھیلائی ہے اور جمہور سے یہی منقول ہے شاکرن اور کفورن کا نصب حال کی وجہ سے حال ہائے کی ضمیر ہے جو ان نہ صبیلا میں ہے یعنی وہ اس حالت میں یا تو شقی یعنی بدبخت ہے یا سعید یعنی خوشبخت بخت ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے یا تو اسے ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے مسلد احمد کی حدیث میں ہے کہ قعب بن عجراء رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تجھے بےوقوفوں کی سرداری سے بچائے کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا ہے فرمایا وہ میرے بعد کے سردار ہوں گے جو میری سنتوں پر نہ عمل کریں گے نہ میرے طریقے پر چلیں گے بس جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں اور ان کے ظلم کی امداد کریں وہ نہ میرے ہیں اور نہ میں ان کا ہوں یاد رکھو وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکتے اور جو ان کے جھوٹ کو سچا نہ کرے اور ان کے ظلموں میں ان کا مددگار نہ بنے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں یہ لوگ میرے حوضِ کوثر پر مجھ سے ملیں گے اے کہب روزہ ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور نماز قرب الہی کا سبب ہے یا فرمایا کہ دلیل نجات ہے اے کہب وہ گوشت پوس جنت میں نہیں جا سکتا جو حرام سے پلا ہو وہ تو جہنم میں ہی جانے کے قابل ہے اے کہب لوگ ہر صبح اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتے ہیں کوئی تو اسے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر گزرتا ہے سورہ روم کی آیت فطرت اللہ اللّہ فطر الناس علیہ کی تفسیر میں جابر رضی اللہ عن کی روایت سے رسول اللہ کا یہ فرمان بھی گزر چکا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ زبان چلنے لگتی ہے پھر یا تو شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ مسد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو نکلنے والا نکلتا ہے اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک فرشتے کے ہاتھ میں دوسرا شیطان کے ہاتھ میں بس اگر وہ اس کام کے لیے نکلا جو اللہ کی مرضی کا کام ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لیے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور یہ واپسی تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہی رہتا ہے اور اگر یہ اللہ تعالی کی ناراضی کے کام کے لیے نکلا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لگائے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور واپسی تک یہ شیطانی جھنڈے تلے رہتا ہے